الله اشهد میں کیے تیس پارے کے مطالب کا خلاصہ سماج فرمائے سور یاسی چل رہی ہے اس عظیم سورا کا ابتدائی حصہ بائیس میں پارے کے آخر میں یہ سورہ اس طرح شروع ہوتی یا والقرآن الحکیم ان المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم قرآن حکیم کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں در حقیقت یہ آیت اور یہ بات کفار مکہ کے ایک انکار کے جواب میں انکار کیا ہے وہ یقول الودین کفرولس کافر بولتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم کی قسم آپ رسول ہیں پورا قرآن کھول کر دیکھ ڈالیے کہ کسی نبی کی تصدیق اور توثیق کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی قسم نہیں کھائی ہے صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارک ہے جن کی نبوت کی اور رسالت کی تصدیق اور توثیق کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے بقیہ کسی نبی کی رسالت اور نبوت کی تصدیق و توثیق کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی قرآن کی قسم نہیں کھائی اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی جب کہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ جب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے انظار کرتا ہے لت ان زیرا کو مما اون زیرا تو انذار کو بعض لوگ قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اس انذار کو اس ڈراوے کو قبول نہیں کرتے اس طرح انذار کے تعلق سے قبول کرنے کے تعلق سے اور نہ قبول کرنے کے تعلق سے دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک گروہ جو انذار کو قبول کر لیتا ہے اس کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں اتباع ذکر یہ ذکر کی اتباع کرتے وہ خشیر رحمانہ بلغیب اور اللہ کو دیکھے بغیر اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ایک بات تو یہ دوسرے اندمو آسا رہ ہم انسان کے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں اور انسان کے اعمال کے اثرات کو بھی لکھ رہے ہیں لاہور پر ماکدموں سے انسان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ آسارہم سے انسان کے اعمال کے اثرات کا ذکر کیا گیا ہے یعنی جہاں ہم انسان کے اعمال کا ذکر یا اس کی کتابت لکھوا دیتے ہیں اس کی کتابت کروا دیتے ہیں اسی طرح ان کے امال کے اثرات کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں مرنے کے بعد آمال کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور امال کے اثرات کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے امال لکھ لیے جاتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے امال کے اثرات کیا ہوتے ہیں مثلا کوئی اچھی کتاب چھوڑ گیا کوئی سرائے بنا کر چلا گیا جس کو صدقے جاریہ کہتے تو اس کے ان آمال کے اثرات کا ثواب برابر مرنے کے بعد اس کو پہنچتا رہے گا یہ ہے امال اور ان کے اثرات جو لوگ انتظار کو قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا گیا ان کے گلوں میں ان کی گردنوں میں ہم بیڑیاں ڈال دیتے ہیں اس طرح ان کی گردن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے غور سے دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ وہ جانور ہے کہ نہ تو اپنی گردن کو دائیں گھما سکتا ہے نہ اپنی گردن کو بائیں گھما سکتا ہے نہ اپنی گردن کو نیچے کر سکتا ہے صرف سامنے دیکھ سکتا ہے اس کو اگر دائیں جانب دیکھنا ہے تو اسے دائیں طرف بالکل مڑنا پڑے گا بائیں طرف اگر حملہ کرنا ہے تو بائیں طرف بالکل مڑنا پڑے گا پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا تو بالکل پیچھے کی طرف مڑنا پڑے گا اس کی گردن بالکل سیدھی رہتی ہے داہنے طرف نہیں مڑ سکتی بائیں طرف نہیں مڑ سکتی نیچے کی طرف نہیں جھک سکتی تو ایسے ہی ہم ان لوگوں کو جو انزار کو قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کی گردنوں میں ہم بیڑیاں ڈال دیتے ہیں کہ خنزیر کی گردن کی طرح ان کی گردن بالکل سیدھی رہتی ہے نہ دائیں دیکھ سکتے نہ بائیں اور نہ پیچھے اور نہ نیچے نیچے نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب کیا ہے اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتے کم سے کم اپنے وجود کو دیکھتے اور غور کرتے تو اللہ تبارک تبارے کی معرفت حاصل ہوتی دائیں بائیں طرف دیکھتے تو کائنات کے آثار سے ان کو ہدایت ملتی اس کے علاوہ آگے اور پیچھے کا معاملہ رہا دائیں بائیں تو گردن نہیں گھما سکتے نیچے دیکھ نہیں سکتے رہا آگے کا معاملہ اور پیچھے کا بتایا گیا جانا ممبئی ہم نے ان کے آگے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے آگے بھی نہیں دیکھ سکتے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے ایسی دیوار ہم کب کھڑی کرتے ہیں جب ان کے بارے میں حق پورا ہو چکا ہوتا ہے بات ان کے بارے میں پوری ہو چکی ہوتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں لقد حقل کو ان کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے تو اب یہ کسی بھی طریقے سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے بادہ اصحاب یاسین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک بستی کی طرف پہلے دو رسولوں کو بھیجا گیا مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام انتہا کیا تھا لیکن قرآن حکیم نے بستی کا ذکر نہیں کیا اور نہ تو دو رسولوں کے نام بتائے بس یہ فرمایا وزراب آپ <الْقَرِيَة> ان سے گاؤں والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے والوں کا واقعہ کیا ہے اللہ کے نافرمان تھے ان کی ہدایت کے لیے ہم نے پہلے دو رسولوں کو بھیجا مسن دو رسولوں کو ہم نے بھیجا ان دونوں کو انہوں نے انکار کر دیا ہم نے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے اس طرح تین رسول اس بستی میں پہ پہنچ گئے تو انہوں نے تین باتیں کہیں ان رسولوں سے پہلی بات کیا تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر وہی اترتی ہے اور ہم رسول ہیں اور ہم بالکل سچی بات پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے تین باتیں اس کے جواب میں کہیں کیا کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو تم رسول کیسے ہو سکتے ہو زیادہ تم رسول نہیں ہو سکتے مماضر رحمانحمان نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے اوپر اوپر سے وہی اترتی ہے ان انتم اللہ تک تم کہتے ہو کہ ہم صداقت پیش کر رہے جھوٹ بول رہے ہو تم ان تین باتوں کے جواب میں انہوں نے دو باتیں کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور دوسری بات ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی پیغام پہنچانا ہمارے بےست کا مقصد تھا ہم نے وہ مقصد پورا کر دیا اب ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارے اختیار میں ان کی موجودگی میں کچھ دنوں کے بعد کچھ پریشانیاں اس بستی کے اوپر آئیں تو اس پریشانی کا ذمہ دار ان آفتوں کا ذمہ دار ان بستی والوں نے ان تینوں رسولوں کو ٹھہرایا اور کہا کالو انہیں تو پہ تمہاری وجہ سے یہ سب نہستے پیدا ہو رہی ہیں بجائے غصے میں آنے کے انہوں نے بڑی نرمی سے اس کا جواب دیا کالو تو محکم یہ ہماری نہوست کی وجہ سے پریشانیاں تمہارے اوپر نہیں آ رہی ہیں بلکہ یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے پھر آگے ایک شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بستی کے اندر کوئی نہ کوئی روح ایسی رہتی ہے جو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پوری بستی میں صرف ایک آدمی ایسا موجود تھا جس کی سمجھ میں بات गई और اور اس نے ایمان قبول کر لیا قوم نے جب یہ دھمکی دی کہ اس بستی سے تم لوگ نکل جاؤ ورنہ ہم تم کو رجم کر دیں گے لم تنر جمن وال مسنکھا بلی تم بستی سے نکل جاؤ نہیں تو ہمارے اوپر اور کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے گا بہتر ہے کہ تم مستی سے نکل جاؤ وہ آدمی جس نے ایمان قبول کر لیا تھا گاؤں کے بالکل آخر میں رہتا تھا اللہ نے فرمایا وہ کنارے سے تو وہ رسولوں کو گاؤں سے نکالا جا رہا ہے اور رجم کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا پوری جرات مندی کے ساتھ پوری ڈیرنگ کے ساتھ ایمان انسان کے اندر کتنی جرات پیدا کر دیتا ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے پوری قوم کے سامنے تنہا ایک نو مسلم مرد مومن کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میری قوم تمہاری سمجھ کو کیا ہو گیا ہے سلین قوم اتبی المرسلی میری قوم مرسلی کا کہنا مان لو یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں اور یہ سچے رسول ہے اور ان کی صداقت کے اوپر دو دلیلیں پیش کرتا ہے اس تبی المل الکم اجرات دیکھو کتنی دور سے آئے ہیں تمہیں صحیح بات بتانے کے لیے کچھ تم سے مانگ رہے ہیں یعنی بے بےغرف نہیں ہے ملا ایسا الحکوم مجرا وہ محتاد اور دوسری بات یہ بتاؤ کیا ان کے کردار کے اوپر کہیں انگشنمائی کی جا سکتی ہے یعنی ایک طرف تو یہ اتنی دور سے آ کر کے تمہیں ہدایت کی بات بتا رہے ہیں اور اجرت میں کچھ نہیں لے رہے ہیں اور دوسری چیز کہ ان کی سیرت بالکل داغ ہے ایک ہی جملے کے اندر اس نو مسلم نے ان رسولوں کی صداقت ان کے نبوت اور رسالت کی تصدیق کے سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دیے ہیں کہ جو بے غرض ہو اور جس کی سیرت میں داغ ہو وہ رسول ہوتا ہے اور اس کی بات مان لینی چاہیے پھر اس کی تقریر آگے بڑھتی ہے بولتا ہے یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں یہی نا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرو ایک اللہ کی عبادت کرو کون سی بری بات کہہ رہی ہے کون سی غلط بات کہہ رہی ہے مجھے یہ بتاؤ آج تخلیم اندونی غلط مبین عید الفیظ مبین تقریر ہے تاکہ میری قوم ذرا یہ بتاؤ کہ معقول بات کون سی ہے یہ کہ جن جس نے پیدا کیا جو خالق ہے اس کی پوجا کی جائے یا جو خالق نہیں ہے ان کی پوجا کی جائے بتاؤ یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تمہارے خالق ہیں جو تم کو پیدا کرنے والے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں پھر جو تمہارا حقیقی خالق ہے اس کی پوجا یہ معقول بات ہے نا اور ایک بات اور سن لو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے عشرق اور کفر کی وجہ سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے تو تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ اپنے زور اپنے بل پر کیا تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں پتان نہیں میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا اگر میں یہ بات مانوں تو میں کھلی ہوئی گمرہ میں ہوں انبیم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سب ہو دیکھو دعوت کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گوم رہا ہو بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ بات تسلیم کروں تو میں گم رہا ہو جاؤں دیکھو بات کرنے کا طریقہ دیکھیے کیسا ہے اس میں ایک دائی کے لیے بہت ہی بہترین نکتا پوشیدہ ہے نو مسلم تقریر کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مبراہو گے وہ یہ کہہ رہا ہے اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ہوئی گم ہوں گا یہ دعوت کا طریقہ سامنے والے کو بغیر اشتعال دلائے ہوئے اپنی بات پیش کر دی جائے اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ہوئی گم ہوں اور اس کے بعد اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے آمنت بے ربی کمپس مرون کان کھول کر سن لو تم لوگ ایمان نہیں لا رہے نا میں تو ایمان لے آیا ہوں این آمنت بے روکم اور ایک بڑی ساری بات کہہ رہا ہے میں اپنے رب پر ایمان نہیں لایا سر نہیں بول ہے حالانکہ اسے کیا کہنا چاہیے میں اپنے خالق کے اوپر ایمان لے آیا یہ کہہ رہا اینی آمنت بے روب میں کے کے اوپر ایمان لایا میرا ہی جس کے اوپر میں وہ تمہارا بھی رب ہے اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے فصم تو میری بات سنو اتنا سننا تھا کہ قوم مشتعل ہو کر کے اس کے اوپر پل پڑی اور اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ وہی مر گیا ادھر وہ مرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کو پہنچا دیا کیلت خل جنت کہا کہ اے مبارک روح تو جنت میں داخل ہو جا اس کا مطلب ہے کہ شہدا کے لیے برزخ نہیں ہے وہ فوراً جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں اور دن بھر وہ جنت کے باغوں میں چرتے چکتے رہتے ہیں اور شام کے وقت ارش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندلوں کے اندر بسیرا کر لیتے ہیں وہاں پہنچ کر کے جنت میں کہنے لگا کا لیا تو قومن کاش میری قوم جان لیتی بیما غفل ربی وی من المکر کہ اللہ نے میرے گناہوں کو کس طرح بخش دیا اور میرا کتنا اکرام کیا ہے میری کتنی عزت فرمائی ہے اللہ نے کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا پتہ یہ چلا کہ قوم چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اسے سیدھا راستہ برابر بتاتے رہیے اس کے سامنے حق کا پیغام پیش کرتے رہیے وہ تمہیں برا بھلا کہیں وہ تمہیں مارے یہاں تک کہ اگر وہ تمہارے قتل کے بھی در پہ ہو جائے تب بھی ان کی خیر خواہی نہ چھوڑو ان کو برابر ہدایت کی راہ بتلاتے دیکھو اس مرد مومن کا خیال کی مرنے کے بعد جنت میں بھی یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میرے ایمان لانے کی وجہ سے کس طرح میرا اعزاز الکرام کیا ہے تو مومن کو اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی ہمیشہ نفع بخش رہنا چاہیے فائدہ پہنچاتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں مارے گالیاں دیں تمہارے قتل کے در پہ ہو جائے تب بھی ان کی خیر خواہی مت چھوڑو اصحاب یاسین کے واقعے سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ہے اب چونکہ بات یہ چل رہی تھی واقعہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے ایمان لانے کی وجہ سے مار ڈالا وہ جنت پہ پہنچ گیا تو کیا مرنے کے بعد زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مرنے کے بعد زندگی ہے باس بادل موت کے اوپر دو مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہیں دو مشاہداتی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں پہلی دلیل وہ مردہ زمین کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں یہ ایک نشانی ہے ہماری یعنی انسان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کبھی تم کسی ہرے بھرے میدان سے گزرے ہو گزرے کہا کے کون سے موسم میں برسات کے موسم میں کہا کہ اچھا बिल्कुल چلچلاتی دھوپ کے اندر گرمی کے موسم میں اسی میدان سے کبھی گزرے ہو بولے ہاں گزرے اس وقت اس میدان کا کیا حال تھا بولے ایک بھی پودا نہیں تھا یہاں تک کہ پودے کی جڑیں بھی سوکھ گئی تھی یعنی سارے پودے مر چکے تھے ان کی جڑیں بھی سوکھ گئی تھی مر گئی تھی زندگی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اچھا یہی زمین جس کے پودے مر گئے تھے ان کی جڑیں سوکھ گئی تھی برسات کے موسم میں تم اسی میدان سے گزرے ہو تو تم نے کیا دیکھا دیکھا کہ پورا میدان پودوں سے ہرے بھرے پودوں سے بھرا ہوا ہے اللہ فرما رہا ہے اسی طرح آدمی جب مر کر کے سڑ گل کر کے مٹی میں چلا جاتا ہے تو ہم جب سور حضرت اسرافیل سے پھنکوائیں گے تو وہ سور بنزلے بارش کے ہوگا زمین سے اسی طرح مردے نکل پڑیں گے جیسے کہ بارش کے موسم میں شٹل میدان کے اندر لا تعداد پودے نکل آتے ہیں اور تعداد اتنی ہوتی ہے پودوں کی تم گن نہیں سکتے اسی طریقے سے سور پھونکے جانے کے بعد جب زمین سے مردے نکلنے لگیں گے تو ان کی کثرت اتنی ہوگی کہ تم ان کو گن نہیں پاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت پر ایک مشاہداتی دلیل پیش کی اس کے بعد یہ فرمایا سبح الخل الق الزوا جہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو یہاں تک کہ نباتات کے اندر بھی پودوں میں بھی جوڑے ہوتے درختوں میں بھی جوڑے ہوتے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر یہ تھیری موجود ہے سبحان اللوی خلق الزواج کل پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے گورے کے مقابلے میں کالا کالے کے مقابلے میں گورا لمبے کے مقابلے میں ناٹا خوبصورت کے مقابلے میں بدصورت ہر چیز کا جوڑا ہے مرد کے مقابلے میں عورت اور ایک بات اور یاد رکھو کہ کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی مثلاً مرد اگر عورت سے نہ ملے تو انسان کی نسل نہیں چلتی گویا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب چیز اپنے جوڑے سے ملے جب ہر چیز کا ایک جوڑا ہے یہ بھی مانتے ہو اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی تو دنیا ہے اس کا ایک جوڑا ہونا چاہیے وہ آخرت ہے اور دنیا جب تک آخرت سے نہ ملے تب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا لہذا مانو کہ دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم ہے جو مرنے کے بعد تمہارے سامنے آئے گا اسی کو آخرت کہتے کتنی شاندار دلیل دی گئی ہے اللہ تبارک نے قانون تزویج سے باس بادل موت کے اوپر فرمایا رہا آواگم کا تناسک کا اور پنرجنم کا معاملہ تو یہ عقل کے بالکل خلاف ہے ری انکارنیشن کا جو کانسپٹ ہے وہ بالکل ان ہے غیر منطقی ہے اس لیے کہ کانسیپٹ یہ ہے ریارنیشن کا کہ ایک انسان دنیا کے اندر اچھے आमाल کرتا ہے تو مرنے کے بعد किसी دنیا کے اندر اسے اچھے जोन میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی برے आमाल کرتا ہے تو اسے کتا بنا دیا جاتا ہے بلی کے جون میں رکھ دیا جاتا ہے سزا بھگتنے के लिए کیڑا بنا دیا جاتا ہے کوئی اور جانور بنا دیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے برے اعمال کیے مرنے کے بعد اسے کتا بنا دیا گیا کسی جانور کی جون میں اس کو منتقل کر دیا گیا اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ غلط اور صحیح خیر اور شر ان کی تمیز یہ انسان کا خاصہ ہے جانوروں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ کی خیر کیا اشر کیا ہے غلط کیا اور صحیح کیا ہے مفید اور مزر کی تقسیم تو ہے لیکن غلط اور صحیح کی تقسیم ان کیا نہیں ہے تو جب یہ انسان کا خاصہ ہے کہ کی غلط کیا صحیح کیا ہے جانوروں کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ کی خیر کیا اشر کیا ہے تو وہ کیسے جانیں گے کہ یہ خیر ہے یا اشر ہے صلاحیت ہی نہیں نا جاننے کی تو وہ خیر کیسے کریں گے پھر اگلے زون کے اندر وہ اچھے کالب میں ڈھالے جائیں کالب میں منتقل کیے جائیں جب اسے معلوم ہی نہیں نیک امال کیا ہے اور برے اعمال کیا ہے تو وہ اچھے برے امال جانے بغیر کیسے نیک اعمال کرے گا لہذا یہ رینکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے بالکل غیر منتقی لوجیکل دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تو گنہگار ہیں یہ تو آدمی مانتا ہے اور اصل بھی تسلیم کرتی ہے کہ اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں برے لوگ بہت زیادہ ہوتے تو برے لوگ جب مر رہے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے بنا دیے جا رہے ہیں تو انسان کی جو آبادی ہے پاپولیشن ہے وہ گھٹنی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے انسانوں کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لہٰذا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ ری انکارشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے مشاہدہ طور پر بھی اور تیسرے یہ کہ اس طرح تو نہ تو کسی کتے کو روٹی ڈالی جا سکتی ہے نہ کسی گائے کے سامنے کھانا رکھا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان کو تو سزا دی جا رہی ہے اس سے پہلے انسان تھے اور جب اللہ انہیں سزا دے رہا ہے تو ہم کیوں ان کے بارے میں اچھا سوچیں ان کو کھانا دیں ان کی خیر خواہی کریں ان کا خیال رکھیں ان کی نگہ داشت کریں تو جس بھی زاویے سے دیکھیے ناسخ آواگمن اور پنرجنم کا عقیدہ بالکل بے بنیا ٹھہرتا ہے آگے یہ بتایا جا رہا ہے بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں چاند کی پرستش کرتے ہیں درحقیقت یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی عام طور پر انتیس یا تیس دن کے اندر اس زمین کا چکر پورا کر لیتا ہے لیکن چونکہ ایک دن وہ مستور رہتا ہے اماوسیا کے دن تو عموماً کل اٹھائیس منزلیں اس کی ہوتی ہیں عمومن جنرلی عام طور پر اٹھائیس منزلیں اس کی ہوتی ہیں ایک دن اماوسیا کے دن مستور رہنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ چاند بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے فل مون ہو جاتا ہے پھر گٹتا رہتا ہے گٹتا رہتا ہے القدیم یہاں تک کہ خجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی کمر بالکل ٹیڑی ہو جاتی ہے بتاؤ جو گھٹتا ہو بڑھتا ہو اور آخر میں جس کی کمر ٹیڑی ہو جاتی ہو اس کوزا پشت کی اس ٹیڑھے کمر والے کی عبادت اقلند تسلیم کی جا سکتی ہے جو گھٹے بڑھے اور آخر میں اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے اس ٹیڑھی کمر والے کی عبادت کی جا سکتی ہے اس کا گھٹنا بڑھنا آخر میں ٹیڑھی کمر والا ہو جانا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کی معبود نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کوئی حکم رہا ہے جو اس کو گھٹا رہا ہے بڑھا رہا ہے اور اس کی کمر ٹیڑھی کر دے رہا یہ سورج بھی پرستش کے لائق نہیں ہے کیوں وہ شمس تجری مستقر لہٰذی کا تقدیر علیم یہ سورج بھی اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے مستقر کے دو مطالب ہوتے ہیں ایک مستقر زمانی اور ایک ہوتا ہے مستقر مکانی مستقر مکانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہا ہے باہر نہیں جا پا رہا ہے اپنے آربٹ سے یہ ہے مستقر مکانی اگر اپنے آربٹ سے نکل جائے تو کائنات کے نظام گرم برم ہو جائے اس کا اپنے آربٹ ہی میں رہنا مستقر میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اسے ٹھہرائے ہوئے وہ معبوس نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کسی کو حکمرانی ہے اور مستقر دمانی کا مطلب جیسے انسان کے اوپر سے جب وقت گزرتا ہے ایسے ہی سورج کے اوپر بھی وقت گزر رہا ہے جیسے ایک وقت میں انسان مر جاتا ہے ایسے ہی سورج کے اوپر بھی وقت گزر رہا ہے ایک دن وہ بھی بے نور ہو جائے گا یہ ہے مستقر زمانی غور کیجیے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ تقریباً دو سو پچاس کلو میٹر فی سی سیکنڈ اپنے مہور پر گردش کر رہا ہے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے اس کی رفتار ہے اور اس کی مداری گردش کب پوری ہوتی ہے 27 دن کے اندر تو اس کی مہواری گردش پوری ہو جاتی ہے 250 کلومیٹر پچاس فی سیکنڈ کے حساب سے اور اس کی جو مداری گردش ہے وہ تقریباً پانچ بلین سالوں کے اندر پوری ہوگی پانچ سو بلین سالوں کے اندر اس کی مداری گردش پوری ہوتی ہے ایک عظیم کوڑا ہے اور یہ چل رہا ہے کوئی تو کوئی چلانے والا ہے یہ معبود نہیں بلکہ اس کے اوپر کوئی حکمر ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہم نے بعض کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ کشتی کہیں ڈوب رہی تھی ایک بزرگ گئے انہوں نے اپنا ہاتھ لگا کر کے کمر لگا کر کے اس کشتی کو دریا کے پار کر دیا اللہ فرما رہا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے وہ ان نشا نوکری کو اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں فلا سوری قلوم ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو ان کا کوئی غوث نہ ہو ولا ان کا اور نہ تم کو بچایا جا سکے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کسی کشتی کو ڈبو نہ چاہیں تو فلاں سوری قلوم کوئی فریاد وہاں پہنچ نہیں سکتا کوئی کشتی کو نہیں نکال سکتا اور نہ ان کشتی والوں کو بچایا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں کوئی غوث نہیں اس کے بعد کفار اور مشرقین کی ایک عجیب منطق کا جواب دیا جا رہا ہے ایک نرالی منطق کا جواب دیا جا رہا ہے منطق کیا ہے ان کی وہ ذکر کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو کو دو تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے توین کفر الینا تو یہ کافر ایمان والوں سے بولتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا دینا نہیں چاہ ان کو ہم کیسے دیں یعنی اللہ کے چاہنے سے یہ غریب ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو دے اللہ اگر دینا چاہتا تو ان کو دے دیتا نا ان کو نہیں دیا اس کا مطلب اس کی مشیت تھی اب اگر ہم ان کو دے تمہارے کہنے کی وجہ سے تو اللہ کی مشیت پہ دخل اندازی کر رہے ہیں یہ ان کی نرالی منتق تھی جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام تاؤ نے باہمی کو اوپر رکھا ہے ذرا غور کرو کہ امیر کو بھی غریب کی ضرورت ہے اور غریب کو بھی امیر کی ضرورت ہے اگر امیر کا جوتا پھٹ جائے تو سلنے والا کون ہو گیا غریب آدمی تو یوں امیروں کو غریبوں کی ضرورت ہے اور غریب جب جوتا سلے گا تو اسے پیسہ ملے گا نہ کسی امیر کا احسان غریب کے اوپر ہے نہ کسی غریب کا احسان امیر کے اوپر ہے اسی تعاون باہمی کے اوپر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے ذرا غور کرو کہ اگر تم کسی غریب کو دو گے تو اس سے تمہارا فائدہ ہے کہ نہیں کس فائدے کے لیے دے رہے ہو یہی نا کہ آخرت کے اندر ہمیں اس کا بدلہ ملے تو تم نے جو دیا اپنے فائدے کے لیے دیا ہے اس میں غریب کے اوپر تمہارا احسان کیا رہا اس لیے کہ تم نے جو اسے دیا ایک مقصد کے تحت دیا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا, اس کا بدلہ دے تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا تو تم نے غریب پر احسان کیسے کیا اور تمہاری یہ منطق بڑی نرالی ہے کہ تمہارا بچہ اگر بھوک سے دودھ کے لیے تڑپ رہا ہو اس وقت یہ منطق نہیں چلاتے فورن اسے دودھ پلاتے ہو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ چاہتا تو اسے دودھ پلا دیتا بلکہ تم ذریعہ بنتے ہو اس کی بھوک کی تسکین کا ایسے ہی کوئی غریب اگر بھوکا ہو تو تم ذریعہ بنو اس کی بھوک کے مٹانے کا جیسے بچے کے رونے کے اوپر تم یہ نرالی منطق نہیں چلاتے کہ اللہ چاہتا تو وہ بھوکا اس کو کھلا دیتا ایسے ہی غریب کے بارے میں بھی سوچو جس طرح تم اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کہتے جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور میں پھونک مار دیا جائے گا اسرافیل سور پھونک دیں گے تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بھاگنے لگیں گے انسلون بھاگنے لگیں گے اور جیسے ہی اپنی قبر سے اٹھیں گے کہیں گے ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے جگہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے قبر کو مرکز کہا ہے की مانے سونے کی جگہ یعنی ہم سوئے ہوئے تھے ہم کو جگہ دیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا اگر عذاب ہوتا تو یہ اس کو سونے کی جگہ نہ کہتے یہ سوال ہے لہذا قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو سور پھونکے جانے کے بعد جب مردے اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی زبان پر ایک جملہ ہوگا یا وہ لنا ممبا سنا ممر ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا یعنی وہ سو رہے تھے عذاب نہیں ہو رہا تھا اگر آداب ہوتا تب بولتے کہ ہم کو ہماری اداب گاہ سے کس نے اٹھا دیا سونے کی جگہ خاف یہ نہ کہتے اس کا مطلب وہ سو رہے ہیں ان کے اوپر عذاب عذاب نہیں ہو رہا ہے جواب اس کا یہ ہے وہ کدفا وار کبوری رکھ دتن کب سور کہ سور کے پھونکے جانے سے کچھ پہلے یہ عذاب ملتوی کر دیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا اداب منقطع ہو جائے گا یعنی سور پھونکے جانے سے کچھ پہلے قبر والوں کے اوپر سے اداب ہٹا لیا جائے گا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ چالیس سال کا عرصہ ہوگا اس چالیس سال کے عرصے میں قبر والوں کے اوپر اداب نہیں ہوگا مکمل نیند میں ہوں گے ظاہر ہے کہ جب چالیس سال ان کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا تو وہ سو ہی رہے ہیں جب اٹھیں گے تو فطری طور پر یہی بات بولیں گے ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے جگہ ہے اس لیے کہ چالیس سال تک تو ان کے اوپر اداب قبر منقطع تھا جب اٹھیں گے تو یہی بولیں گے نا لادا اس آیت کریمہ سے یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بات بدبخت ایسے ہوں گے جو اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے سامنے بولیں گے کہ ہم شرک والے نہیں تھے کالو الا ربینا ماں کن مشرقین اتنے بوکھلا جائیں گے اتنے گھبرا جائیں گے کہ اللہ کے سامنے اسی کی قسم کھا کر کے بولیں گے کہ دنیا میں ہم شرک نہیں کرتے تھے اللہ ماں کنہ مشرقین خدا کی قسم اے ہمارے رب ہم دنیا میں شرک کرنے والے نہیں تھے تب اللہ فرمائے گا ان کی زبانوں کے اوپر موہر لگا دو آج ان کے ہاتھ اور پیر ہم سے ہم کلام ہوں گے, آج ان, کے ہم ہم کلام ہوں گے آج ان کے ہاتھ ان کے پیر ان کی جلدیں ہم سے گفتگو کریں گی ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے یہ مہر کیوں لگوائی جائے گی اس لیے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم شرک کرنے والے رب بھی نام آپ کن نام شرکین اللہ کی قسم ہم مشرق نہیں تھے اور پھر ہاتھ پیر گواہی دے دیں گے کہ یہ غلط بول رہا تھا اس کی زبان غلط بول رہی تھی اس کے بعد ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے مشرقین ایک منطق پیش کرتے تھے کہ یہ فرشتے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں بلکہ بندیاں ہیں فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے مقرب ہوتے ہیں اس کے درباری ہوتے ہیں اس کے قریبی ہوتے ہیں تو اگر کسی مقرب کو خوش کر لیا جائے تو وہ مقرب بادشاہ سے اس آدمی کا تذکرہ کرتا ہے اس کی سفارش کرتا ہے اور اس سفارش کی وجہ سے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کی مثال اس بادشاہ کی ہے اور فرشتوں کی مثال مقربین کی طرح ہے کسی فرشتے کی پوجا کر لی جائے فرشتوں کی عبادت کر لی جائے تو یہ بادشاہ کے مقرر کی طرح ہوتے ہیں یہ اللہ سے سفارش کریں گے اور ہمارے گنا بخش دیے جائیں گے اور ہمارے مرتبے بڑھا دیے جائیں گے جیے یہی منطق آج قبر پرست بھی پیش کرتے کہ ہم کہاں بزرگوں کی پوجا کرتے ہم تو صرف ان کو اپنا سفارش ہی مانتے کہ یہ اللہ کے قریبی ہے اللہ کے مقرب ہے ان کی قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے رہو ان کے نام نظر و نیاز کرتے رہو خوش ہو کر کے یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے بالکل وہی منطق ہے جو مشرقین پیش کیا کرتے تھے ان کی منطق میں اور کر کے قبر پرستوں کی منطق میں شرک کے تعلق سے کوئی بھی فرق نہیں قرآن حکیم نے بڑی عجیب بات فرمائی لائے ستی ہوں اللہ کے بارے میں مثالیں پیش مت کرو فلاں تسریف لم صاحب اللہ کے لیے مثالیں پیش مت کرو اللہ کسی دنیاوی بادشاہ کی دنیا بھی طرح نہیں ہے اور کس نے کہہ دیا اللہ نے کہا لسٹ بھیج دیے کہ یہ ہمارے مقرر ہے فرشتے ہمارے مقرب ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے لسٹ بھیجی ہے کیا کیا یہ لسٹ بھیجی ہے کہ فلاں فلا ہمارے مقرب ہیں یا اگر کوئی بات کہیں تو ہم ان کی بات کو نہیں ڈالیں گے کیا ہم نے لسٹ بھیجی ہے یا ایسی بات کہی کہ ہم نے تمہارے سامنے بھیجی یا رکھی ہے لائستوں یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے وہ ضرور یہ ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے جب کبھی ان بتوں کی مذمت کی جاتی ہے اور قبروں کی پوجا کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے اور اس حرکت کی مذمت کی جاتی ہے تو اپنے معبودوں کی حمایت خود ان کے پجاری کرتے ہیں جب معاملہ یہ ہے کہ یہ معبود جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کی کوئی مذمت کرے تو اس کی مدافات نہیں کر سکتے اس کا دفاع نہیں کر سکتے دفاع کرنا پڑتا ہے بےچارے پجاریوں کو جب یہ اپنے اوپر سے الزام ہٹانے پر قادر نہیں ہے ان کی مذمت کی جائے تو دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے بےچارے پجاریوں کو یہ سب زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں تو یہ کہہ کے معبود ہے لائسطی یہ بےچارے پجاری ہی ان کے حاضر باس لشکریوں کی طرح ہے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور کوئی انہوں نے کچھ کہے تو اس کا جواب یہ خود دیتے ہیں معبود دفاع کرنے پر قاضر رہیے کیسا معبود ہے اس کے بعد ایک سائنسی حقیقت بیان کی جا رہی وہی دات ہے, ہے جس نے سبز درخت سے ہرے درخت سے آگ نکالی یعنی قرآن آکسیجن ہرے درخت سے آگ نکالی آکسیجن آگ ہی تو ہے ارے ہم نے اس کو آگ وہ کہہ دیا ہے اکسیجن کہہ دیا ہے ہم نے اس کا نام اکسیجن رکھا ہے قرآن حقیقت نار کہہ رہا ہے حقیقت یہ کہ اکسیجن آگ ہی ہے گیس ہے وہ اکسیجن جلاتی ہے اور ہائیڈروجن جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے دونوں خطرناک مادے ہیں جلانے والے مادے ہیں اور عجیب بات تو یہ کہ ان دو جلانے والے خطرناک مادوں کو ایک جلا رہا ہے دوسرا جلانے کے عمل کو تیز کر رہا ہے دونوں کو ایک خاص تناسب سے ملا دیتا ہے ایس کے تناسو سے پانی بن جاتا ہے جس پر مدار ہے قدرت ہے اس کی تو من الشجر الاخضر وہی ذات ہے جس نے ہرے درخت سے آگ نکالی ہرے درخت سے آگ نکالی ہوتا یہ تھا کہ جب عرب میں کسی شخص کو کسی جنگل کے اندر آگ کی ضرورت پڑتی تو دو درخت ہوتے تھے ایک مرخ ایک افار ایک درخت کا نام ہوتا تھا مرخ دوسرے کا نام افار ایک مونس ہوتا تھا ایک مذکر ہوتا تھا تو مرخ درخت سے ایک ڈالی کاٹ لی جاتی تھی اور افار درخت سے ایک ڈالی کاٹ لی جاتی تھی اور کاٹتے وقت ان دونوں سے پانی گرتا ہوتا تھا کاٹنے کے بعد دونوں کو رگڑنے کے بعد آگ نکلتی تھی اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ذرا کہ جب تم ان دونوں کی ڈالیوں کو کاٹتے ہو تو ان دونوں کی ڈالیوں سے پانی گرتا ہے اور پانی آگ کے خلاف ہے پانی آگ کی زد ہے دیکھو ہم پانی سے آگ نکال رہے ہیں زد سے زد کو پیدا کر رہے ہیں تب جب ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم زد سے جد کو پیدا کر رہے ہیں تو دیکھو راک آدمی مرنے کے بعد یا تو جلا دیا جاتا ہے راک ہو جاتا ہے یا پھر مٹی کے اندر اسے دفن کر دیا جاتا ہے وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے مٹی بے جان راکھ بے جان اور اس کے مقابلے میں جاندار جب ہم آگ سے پانی پانی سے آگ نکال سکتے ہیں یا دیکھو ہم نے پانی سے آگ نکال دیا زد, سے زد کو نکال دیا تو بےجان مٹی سے اور بےجان راج سے کیا ہم زندگی کے نمود نہیں کر سکتے باس بادل موت پر بڑا حسین استد لال ہے اور زنن پیشین گوئی کر دی گئی کہ ہرے درختوں کے اندر آکسیجن ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے گویا کہ قرآن حکیم ہی نے آکسیجن کی فورٹیلنگ کیے, کی ہے آکسیجن کی پیشین گوئی کی ہے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے نہ ہو رب المارک اللہ حسب اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے فرشتوں کی صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتوں کی یہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے یہ قسم نہیں ہے جیسے کہ ہم قسم کھاتے ہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے نا وہ دلیل ہوتی ہے دلیل یعنی وہ چیز دلیل میں پیش کی جا رہی ہے اچھا یہ بتاؤ آدمی جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بات کی تاکید نہ بات کو موقت بنانا بس یہ مقصد ہوتا ہے قسم کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز دلیل ہوتی ہے کسی دعوے کی ایک دعوی کیا جاتا ہے اور دلیل دی جاتی ہے اس چیز کی اور اسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشارق کا رب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشرق نہیں ہے بلکہ کئی مشرق ہیں ایک ایسٹ نہیں ہے بہت سارے ایسٹ ہیں ایک ہی مغرب نہیں ویسٹ نہیں ہے ایک بہت سارے ویسٹس ہیں بہت سارے مغرب بہت سارے مشارف اور یہ حقیقت ہے سائنسی اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ سورج آج جہاں سے نکلا ہے کل تھوڑا وہاں سے ہٹ کر کے نکلے گا دیکھیے تیسرے دن پھر وہاں سے تھوڑی دور ہٹ کر کے نکلے گا پھر چوتھے دن اس سے تھوڑا دور ہٹ کر کے نکلے گا تو دیکھو ہر روز مشارف بدل رہے ہیں اور جب ڈوبتا ہے تو تھوڑا ہٹ کر ڈوبتا ہے پہلے دن کے مقابلے میں تو بہت سارے مشارف ہوئے بہت سارے مغاری ہوئے یہ جغرافیائی حقیقت قرآن حکیم نے بیان فرمائی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور ایک مطلب اور بھی ہے کی ہر ملک کے اعتبار سے مشارف مختلف ہوتے ہیں مثلاً ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے تو قور ارض پر ہر جگہ کے مقابلے میں جو دوسری جگہ ہوتی ہے اس کی سمتیں بدل جاتی ہیں جیسے کہ ابھی میں نے مثال دیا کہ ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے تو زمین پر کئی مشارک اور کئی مغارب ہو گئے اس اعتبار سے نیز اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف ایک ہی سیارہ نہیں ہے زمین کی طرح بہت سارے سیارے ہیں اور ہر سیارے کے اوپر ایک مشرق مغرب ہے فلاں میں بربے مشارکل مغارب ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تعالیٰ نے مشارک اور مغرب کی قسم کھائی اس کے بعد یہ فرمایا گیا دو دوست تھے پہلے وہ آئے تھے دیکھیے کال کام فتحل کہتے دو دوست تھے ایک دوست آخرت پر یقین رکھتا تھا ایک دوست آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور دونوں مل کر کے دونوں پارٹنر تھے اور پارٹنر ہونے کی وجہ سے نفع دونوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا آدھا آدھا کہتے کہ ایک دفعہ دونوں کو آٹھ ہزار کا نفع ہوا چار ہزار ایک کو ملا چار ہزار دوسرے کو ملا علامہ جلال الدین سویت رحمتہ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے یہ واقعہ منقول کیا ہے چار چار ہزار دونوں کو ملے مومن دوست کو یہ معلوم ہوا کہ کافر دوست نے ایک ہزار میں زمین خرید لی ہے مومن دوست نے اللہ تبارک کو تعالیٰ کے حضور یہ فرمایا یہ کہا کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار میں دنیا میں ایک زمین خرید لی ہے میں ایک ہزار صدقہ کرتا ہوں تیری راہ میں جنت میں ایک ہزار کی زمین مجھے دے دے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا دوست ایک ہزار میں گھر بنوا لیتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار میں گھر بنوایا ہے میں ایک ہزار تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں میرا ایک گھر بنا دے اسی پلاٹ کے اوپر جو میں نے ایک ہزار میں خریدا ہے جنت کے اندر پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہزار اس کا دوست ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور مہر دیتا ہے ایک ہزار کہتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہو کہ میرے دوست نے ایک ہزار روپیہ مہر رکھا ہے ایک لڑکی سے شادی کی ہے میں ایک ہزار تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں ایک ہور کے مہر کے لیے پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو آخری ہزار ہے ایک ہزار وہ خرچ کرتا ہے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار گھر کے ڈیکوریشن میں خرچ کر دیا میں ایک ہزار تیرے راہ میں صدقہ کرتا ہوں اے اللہ میرے گھر کو بھی ڈیکوریٹڈ بنا دے کہتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد دونوں پہنچے ایک جنت میں ایک جہنم میں, میں تو فرشتوں نے پوچھا کہ وہ جو تیرا دوست تھا کافر دنیا ہی دنیا اس کے پیشے نظر تھی دیکھنا چاہے گا کہ کدھر تم متون دیکھنا چاہے گا کدھر ہوتا ہے دنیا پارٹنر تھا اس طرف دارے. کیا دارے کیا؟ فتلا فراؤ کی سوائی جہین دیکھے گا تو جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوا آگ میں جلنا ہوگا فوراً پریشان ہو جائے گا دیکھ کر کے بولے گا والله ان دین. اگر تیرے جیسا راستہ میں اختیار کرتا تب تو تو مجھے ہلاک کر دیتا تھا تباہ کر دیتا تھا اگر اللہ تبارک و تعالی کی میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں جہنم میں اسی طرح حاضر ہوتا جیسے میرا دوست وہاں حاضر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر دو دوست ایسے ہوں تو وہاں بھی اگر ایک جہنم میں ایک جنت پہ چلا گیا تو ایک دوسرے سے بات کروائی جائے گی دکھایا جائے گا ایک دوسرے کو کہ ہم دونوں کا انجام کیا ہوا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے جہنم کے بیان کے بعد جنتوں کے کی لیے کیا ہے سب سے بڑی نعمت دیدا ریلا ہی اس سے چھوٹی نعمت کیا ہے اہم نعمت خورے کیسی ہوں گی بتایا گیا या یا عورتیں کہ اگر تین دن نہ نہائے تو ان کے بدن سے بدبو آنے لگے اگر یہ دس دن نہ نہائے تو بالوں میں جوئے پڑ جائیں ایک دن برش نہ کرے تو مجھ سے بدبو آنے لگے تم ان عورتوں کے پیچھے اپنا ایمان اپنی زندگی تباہ کیا ہوئے ہو آؤ ہماری جنت کے اندر کیسی کیسی عورتیں معلوم ہے عورتیں کیسی ہیں مقنون گویا کہ وہ شتر مرغ کے انڈے ہیں شتر مرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے <laughs> بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے زرد ہوتا ہے اور زردی مائل ہوتا ہے بہت ہی حسین ہوتا ہے تو ایک تو کہا گیا کہ ان کا رنگ کیسا ہوگا ہوروں کا یہ سمجھ لو جیسے مرغ کے انڈے کا رنگ ہوتا ہے اور مرغ کیا کرتا ہے ہمیشہ اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رہتا ہے یہ دوسری خصوصیت ہے مقنون ہوتے ان کو کوئی دیکھ نہیں پاتا ایسے ہی ان کی اسمت عفت آبرو پاک دامی کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے نہ تو کسی انس نے چھوا نہ کسی جن نے یعنی acts well یعنی چھپے ہوئے انڈے ہیں اور چھپے ہوئے انڈوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی کا یہ آلم اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت حربراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ چلیے ہمارے ساتھ عید کے لیے حضرت علیہ السلام بولتے ہیں میں بیمار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا میں بیمار ہوں جبکہ بیمار نہیں تھے یہ تو جھوٹ ہوا اس کو کہتے ہیں توریہ توریا جھوٹ نہیں ہے توریہ کہتے ہیں ایسے کلام کو کہ جس کا مقہوم ظاہری اعتبار سے خلاف واقعہ ہو لیکن باطنی اعتبار سے موافق واقعہ ہو ایسا کلام جھوٹ نہیں کہا جاتا جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں ہجرت میں آپ کے ہم سفر ہیں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے کہتا ہے کہ من ہوا منایا ہے کون ہے اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب تو اسے معلوم تھا کہ سو سرخوٹوں کا انعام ہے ان کے اوپر احتیاطن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نام نہیں بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا بول رہے ہیں سبیل یہ راہبر ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں دیکھو کیا جھوٹ ہے یہ ایک راہبر ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں دیکھو بات بھی بن گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا اسی طریقے کے بات ہے یہ تو میں بیمار ہوں یعنی حقیقت میں بیمار نہیں ہوں بلکہ یہ تمہارے شیر کو کفر دیکھ کر کے اور اللہ تبارک و تالا سے دوری دیکھ کر کے میں اندر سے بیمار ہو گیا ہوں میرا دل بیمار ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر بتائے ہوئے بغیر اللہ کے حکم کے بستی کو چھوڑ کر کے نکل پڑے کشتی میں بیٹھے کشتی ڈماڈول ہونے لگی فسا فکانا. من قرآن ڈالا گیا تو انہی کے نام قرآن نکلا ان کو ندی میں, ڈال دیا گیا, دریا میں ڈال دیا. مچھلی نے ان کو نکل لیا اللہ فرما رہے تصویر بیان نہ کرتے لا تو, منو منو پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے زندہ کیسے رہے کیا سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور زندہ رہے بالکل تائید کرتی ہے اس لیے کہ بچہ کہاں ہوتا ہے ماں کے پیٹ ہی میں تو ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جانوروں کے بچے انسانوں کے بچے بھی تو پیٹ ہی میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جانوروں کے بچوں کو اور انسانوں کے بچوں کو پیٹ جیسی تھوڑی جگہ کے اندر اگر زندہ رکھ سکتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اتنے بڑے پیٹ کے اندر زندہ تو نہیں رکھ سکتا یہ سزا کیوں دی گئی نکتا میں نے پڑھا اس کے بارے میں بڑا عجیب نکتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو معصوم ہو جاتا ہے معصوم رہتا ہے نا ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سزا اس وجہ سے دی گئی کہ پہلے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ اور پھر مچھلی تم کو ابلے گی تو تمہاری مثال ویسے ہو گئی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا معصوم ہوتا ہے ایسے ہی مچھلی کے پیٹ سے تم نکلے تو تمہارے گنا سن گئے تمہاری پیدائش ہو رہی ہے دوسری ایک طریقے کی دوسری پیدائش تھی اس کے بعد کفارے مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے بلکہ ایک عقیدہ کی تردید کی جا رہی ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ دلیلیں تین قسم کی ہوتی ہیں دلیلیں تین قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتا مشاہدہ ایک ہوتی عقلی دلیل اور ایک ہوتی نقلی دلیل بتاؤ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں مشاہدہ ہے جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے تو مونس بنا رہے تھے یہ وہاں حاضر تھے کیا مشاہدہ ان کا مشاہدے دلیل ہے تو کیا مشاہدہ ان کا مشاہدے کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں مشاہدہ نہیں ہے اچھا تو کوئی نقلی دلیل ہے فاطو پہ کتاب تم ان کو تم سواد ہم لکھم سلطان المبین فاتو پہ کتاب تم ان کو تم کوئی دلیل تمہارے پاس ہے واضح اگر ہے تو کتاب کے اندر دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے فاتوبی کتاب بھی تم ان کو تمہارے پاس نہ تو کوئی مشاہداتی دلیل ہے نہ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے اچھا عقلی دلیل ذرا بتاؤ تو تم لڑکا پسند کرتے ہو کہ لڑکی اپنے لیے نہیں لڑکا ہم پسند کرتے ہیں لڑکی پیدا ہونا تو ہمارے لیے آر ہے اللہ نے فرمایا تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہارے ہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور خوشخبری یہ سنائی جاتی ہے کہہ رہے تیرے ہاں لڑکی پیدا ہو تو چھپتا پھرتا ہے اور تیرا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اندر اندر کھولتا رہتا ہے لڑکے کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے اور لڑکی کی پیدائش کو اوپر رنجیدہ ہوتا ہے اور تم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو تم زندہ پر کرتے ہو لڑکیاں تمہیں پسند نہیں جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو وہ باری کے لیے پسند کرتے ہو یہ کون سی ہے الرب بھی کرب کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے یہ کون سی دیکھ تمہاری اللہ تمہارے کو تالا نے روح سے ان کے اس عقیدے کو باطل فرمایا کروایا کیا بولنے کا انداز ہے اللہ اکبر یعنی عقلم تمہارا لیے عقیدہ صحیح نہیں نکلم تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور اسی طرح مشاہدہ بھی اس بات کی تعید نہیں کرتا اس کے بعد سورہ سب شروع ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوقات مقرر کر رکھے تھے کچھ اوقات ایسے تھے کہ مقدمات فیصل کرتے تھے کچھ اوقات ایسے تھے کہ ان میں امور مملکت کی تفتیش وغیرہ کرتے تھے جانچ پڑتال کرتے تھے کچھ اوقات عبادت کے لیے مقرر کر رکھے تھے کچھ اوقات سونے کے لیے حضرت محراب میں تھے عبادت کے لیے جو وقت تھا مقرر عبادة كره يترس وقتا الله تبارك تعني كواقع الفكر فرماية واقعي استرعي وهل أتعت النبو الخص إذ تصور المحرم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تششك واهدنا إلى صلاة الصراط إن هذا أخي له تسر وتسسون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها بأسني في الخطاب ما کہ کسی من بات, کیا بات کہتے ہیں کہ دو آدمی دیواریں پھانک کر کے محراب کی اندر آ گئے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے اس تصور تصور ہے تصوروں کا مطلب ہوتا ہے دیوار پھانک کر کے اندر آ جانا چوروں کی طرح عام دروازے سے نہ آ کر یہ دیوار کود کر کے اندر آئے محراب کے اندر جب داخل ہوئے تو حضرت داود علیہ السلام ڈر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈر ماتحتل اسباب ہو تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے جیسے سانپ آ جائے آدمی ڈر جائے تو آدمی کو معلوم یہ کاٹ لے گا تو میں مر جاؤں گا تو ماں تحتل اسباب اگر خوف ہے تو توحید کے منافی نہیں ہاں اس خوف کو حرام کرار دیا گیا اور شرک کرار دیا گیا ہے جو ماورائے اسباب ہو ماورائے اسباب کا مطلب کیا ہے ایک آدمی کسی قبر کے اوپر جاتا ہے پکی قبر کے اوپر اور وہاں سے جب وہاں سب واپس ہوتا تو پیٹھ نہیں بتاتا کیوں اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ, کہ پیٹھ بتا دیا تو کہیں بابا ناراض نہ ہو جائے یہ خوف کس طریقے کا خوف ماورائے اسباب ہے تو ماں تحتل اسباب خوف ہے تو وہ توحید کے منافی نہیں ہاں ماں اسباب اگر خوف ہے غیر اللہ کا تو وہ توحید کے منافی ہے یہ دو آدمی اچانک آ کہیں نقصان نہ پہنچا دے ماں تحتل اسباب خوف ہے یہ نبوت کی بھی منافی نہیں اور توحید کے بھی منافی نہیں نبی کے دمے بھی طریقے کا خوف ہوتا ہے قانولا تخف دیکھیں ڈیری نہیں ہم چوروں کی طرح آئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ وقت آپ نے عبادت کے لیے مقرر کر رکھا ہے لیکن مسئلہ بڑا اہم تھا اس وجہ سے ہم لوگ آپ کے پاس اسی وقت آ گئے ناجوہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑی ہے یہ بول رہا ہے کہ اپنی بھیڑی کے بارے میں اکیلے کیوں پریشان ہوتا ہے میری 99 ہے نا چرتی ہے نا تام خواب پورا وقت ایک بھیڑ کے اوپر دے دیتا ہے میری بھیڑیوں کے اندر اپنی اس بھیڑ کو بھی شامل کر لے وہ آستا نہیں کل خطاب اور باتیں بڑی لچھار کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بھیڑ اس کی بھیڑوں میں شامل کر دوں تو کہیں اس کو نہ ختم کر جائے 99 سے 100 بنانا چاہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ 99 سے 100 کے چکر میں یہ اس کی نیت خراب ہے کار لقلم کبھی سوال جاتی کہ آجی حضرت فرما اس طریقے کا سوال یہ ظلم ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی آدمی سے اس کی بھیڑ مانگی کہ ہماری بھیڑوں میں شامل کر لے یہ ظلم کیسے ہوا ظلم کیسے ہوا ماگنا ظلم نہیں کہ میری بھیڑوں میں شامل کر لیں بلکہ فورس ڈال کر کے زور صرف کر کے کسی کے مال کو اپنے مال میں ملانا یہ ظلم ہے اگر آپ بولیں کہ بھائی اپنا یہ مال میرے مال میں شامل کر لے اور آپ زور زبردستی نہ کریں فورس نہ کریں تو, تو جائز ہے لیکن اگر آپ فورس کر رہے ہیں زور زبردستی کر کے اس دوسرے کے کو اپنے مال میں ملا رہے ہیں تو یہ ظلم ہوگا اسی سے ایک نکتا مفسرین نے نکالا ہے کہ اگر زور زبردستی سے چندہ وصولا جائے تو وہ زور زبردستی سے وصولا ہوا چندہ بھی درست نہیں ہے اے نکال سو روپیہ زور زبردستی سے چندہ لینا جائز نہیں ہے وہ حرام ہے یہ واقعہ تھا حضرت نے فیصلہ کیا کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور انہوں نے ایک اصول بتایا وہ لائبریری باپ دو آدمی پارٹنر ہوتے ہیں ایک دندا کرتے ہیں مل کر کے اس میں سے ایک خلید پر پارٹنر اسی کے جمع کھولا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے اوپر ظلم کرتا ہی ہے موقع لگتے ہی دوسرے کو فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا ہے اپنا کروڑپتی بن جاتا ہے والے ہاتھ بکلی لماؤ باپ ایمان اور امرسوالے ہوتے لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ دیکھو پارٹنر اوولن بناؤ ہی نہیں اس لیے کہ پارٹنر جو ہوتا ہے دوسرے کو ڈبونے کے چکر میں رہتا ہے اپنا حالت دھندا رکھو ہاں لیکن کوئی نیک پارٹنر مل جائے تو اس کے ساتھ مل کر کے دھندا چلانے میں کوئی دقت نہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہے دیکھ بھال کر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں تجھے سو کوڑے ماروں گا سو کوڑے ماروں گا ہوا یہ کہ یہ بیچارے بیمار رہتے تھے اور جب گھر میں شوہر بیمار ہو تو سب سے زیادہ فکر بیوی کو رہتی ہے اس لیے کہ گھر اسے چلانا پڑتا ہے اگر شوہر ہی بیمار ہو جائے بیٹھ جائے سب سے زیادہ فکر جو ہوتی ہے ایسے موقع پر آ جاتا ہے اور انسان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک منتر بتا رہا ہوں وہ منتر اگر استعمال کر لو تو تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ منتر جو شرکیہ اور کفرییا تھا بی, بی منت لے کر کے آئی سیدھی سادی تھی کہنے لگی کہ ایک منتر لے کر کے آئی ایک بوڑھے آدمی نے بتایا ہے کہ اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی کہ کی کیا ہے وہ جب وہ منتر پڑا انہوں نے تو حضرت ایوب علی السلام کو بڑا غصہ ہے کہا کہ اس منت کے اندر تو کفر و شرک ہے تھی نے ایسی حرکت کیوں کی تو شیتان کے چکر میں کیسے آئی مجھے ٹھیک ہو جانے دے ٹھیک جب ہوئے تو چونکہ قسم کھا لیا تھا خدا کی قسم میں تجھے سو کوڑے ماروں گا پہلے کفار یمین نہیں تھا جیسے ہماری شریعت کے اندر شریعت محمدیہ میں وندا قسم کا کفارہ دے دیتے اور کوڑے نہیں مارنے پڑتے لیکن اس وقت کفار یمین نہیں تھا سو کوڑے مارنے ہی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ تمہاری بیوی بڑی سیدھی سادی ہے میری اللہ اللہ کی بڑی نیک بندی ہے میری اچھی بندی ہے ان کے ساتھ معاملہ کرو مگر معذور جیسا معاملہ کرو ایک صحت مند کے ساتھ, کے, ساتھ ایک کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کرو کہا کہ معذور کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے کہا کہ تم نے ایک اصم کہا ہے کہ سو کوڑے ماروں گا تو ایسا کرو کہ سو تیلوں کی ایک جھاڑو لو اور اسی جھاڑو سے ایک جھاڑو اپنی بیوی کو مار دو سو کیلیوں کی ایک جھاڑو لو اور اس جھاڑو سے اپنی بیوی کو ایک جھاڑو مار دو تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی اپنی بیوی سے معذور جیسا معاملہ کرو اور یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا تھا ایک معذور کے ساتھ ابن ماجا کے اندر وہ روایت موجود ہے اور اللہ مالبانی نے اس عزیز کو صحیح کہا ہے کہ ایک معذور آدمی بہت بیمار آدمی ایک جرم کے اندر پکڑا لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر اس کو ایک دو کوڑے بھی مارے گا تو یہ مر جائے گا اتنا کمزور اتنا بیمار ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جیسا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا سو لکڑیاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو مار دیا تو معذور کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں قانون میں ذرا لچک ہے اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق تین تین تاریخوں میں ہوتی ہے اللہ فرما رہا ہے انسان جب کوئی صنعت کرتا ہے کوئی چیز بناتا ہے تو دن کے اجالے میں بناتا ہے لیکن ہماری کاریگری دیکھو کوئی صنعت کار کوئی پروڈکشن بناتا ہے تو نگاہوں کے سامنے دن کی روشنی میں بناتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں لیکن ہم ایسی جگہ انسان کو بناتے ہیں دیکھو ہماری اس سنات کو ہم ایسی جگہ بناتے ہیں کہ انسان کے آس تو کیا انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تین تین تاریخیوں کے اندر اس کی تخلیق کرتے ہیں اس سے انسان کی تخلیق کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ عام پروڈکشن کی طرح نہیں ہے عام پروڈکشن تو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بنایا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک کو تعالی انسان کی اہمیت بتا رہا ہے کہ تین تین تاریخوں کے اندر ہم ان کی تخلیق کرتے ہیں انسان کے آس تو کیا دیکھے گی انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس کے بعد نشاد فرمایا گیا کہ اگر اس طریقے کا علم جو اس آیت میں بیان کیا گیا نہ ہو اس کے علاوہ کتنا بھی علم کسی کے پاس ہو؟ وہ علم بیکار ہے اس کے لیے کیا علم ہے کون سا علم ہے امن ام ہوا وہ شخص جو رات میں اور دن کے اندر سجدے میں اور رکو میں رہتا ہے اللہ کا تعبے دار رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے تعلق سے خوف میں مبتلا رہتا ہے اگر آدمی کے پاس ایسا علم نہیں ہے جو رب کی معرفت کروا سکے رب کا خوف دل کے اندر نہ لا سکے وہ علم جو رب کی محبت دل کے اندر پیدا نہ کر سکے ایسے علم اگر مشتری پر بھی پہنچ جائیں چار پر بھی پہنچ جائیں کہیں بھی پہنچ جائیں ان کا علم بالکل بیکار ہے اس لیے کہ ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کے پاس آئی ہی نہیں حقیقی علم یہ ہے تو اس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے یہ دیکھا جائے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے کہاں پر منتحی ہوگی انسان کا اس دنیا سے تعلق کیا ہے انسان کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے اللہ یہ جاننا ضروری یہ علم اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر اس کی زندگی دنیا میں بالکل بیکار ہے کتنے لوگ ہیں کتنا زبردست علم ان کے پاس ہے لیکن کیا یہ علم ہے ان کے پاس؟ کیا وہ سوچتے کہ دنیا کہاں سے آئی کہاں منتحی ہوگی اس دنیا سے ہمارے کیا تعلق ہے اس دنیا کے بنانے والے سے ہمارا رابطہ کیا کس قسم کا تعلق ہے اور کہا کہ رب اور خالق اور بندے کے درمیان تعلق اس وقت تک بیلنس اور متوازن رہتا ہے جب تک آدمی دو چیزوں کے درمیان رہے امید اور بیم کے درمیان رہے اگر امید غالب آ جائے تو اللہ کے عدل سے غابل ہو جاتا ہے اور اگر خوف غالب آ جائے بھیم غالب آ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے لہذا آدمی کو امید اور بیم کے درمیان رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے خوف بھی اور امید بھی ہو ان دونوں کے درمیان ایمان, ایمان کہتے ہیں المان و بین الخوفی اور رجا ایمان یہ رجائیت امید اور بیم کے درمیان ایمان اور خوف کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی رکھو اور اس کا خوف بھی اپنے دل کے اندر اگر بیم اور امید دونوں کے دونوں متوازین ہیں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق کے معاملے میں تو سمجھو بندہ کامیاب اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب المتشابہ مفانیہ تقشیر من الجلود الذين اخصن ربو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی ہے یعنی قران حکیم سب سے بہترین کلام ہے اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا کتاب المتشابہ اس ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے کیا مطلب ایک مضمون دوسرے مضمون کی وضاحت کرتا ہے مسانی یعنی بار بار ایک مضمون کو مختلف پہرائے میں مختلف اصالب میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ تکرر تکر تکر القلب جب کسی بات کو بار بار دہرایا جائے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے اور پھر اس قرآن کے تعلق سے بتایا ہے گیا کہ تک شعر شرب جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب اس کلام کو سنتے ہیں جہاں پر جہنم کا تسکر آتا ہے انزار کی باتیں آتی ہیں تو ان کے روکتے کھڑے ہو جاتے و پھر جہاں رحمت کی بات آتی اللہ تبارو کی گویا کے انضار کی آیتیں پڑھیں تو ان کے روکتے کھڑے ہو جانے چاہیے اور جب رحمت کی آیتیں دیکھیں مطالعہ کریں اس کو سمجھیں تو ان کے دل ان کے چمڑے یہ نرم ہو جانے چاہیے سمتل و اس میں پارے کے مطالب کا خلاصہ تھا جو آپ حضرت نے سماعت فرمایا اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے و رحمت اللہ و رحمۃ